کہ ہم آخری طاوت پر رد کرنا چاہتے ہیں تو آخری تابوت پر رد کرنے کے لیے ایک دوسرا جو چیز ہے وہ ہے دین الجمہر یعنی لوگوں کی اور عوام کی حکومت جو ہے یعنی جمہور عوام کو قانون ساز مان کر ان کے قانون کی اطاعت عربی میں کہتے ہیں. اور اس کو پشتوں میں ڈیموکراسی کہتے ہیں بس یہی ایک چیز ہے مختلف تعبیر کی جاتی ہے یہ جو آج کل پوری دنیا پر اس کا بہت بڑا راج ہے اور جو سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی وہ ہے یعنی سیاسی ونگ ہے اس کا سیاسی شاخ ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کا جس کا بنیاد سود پر ہے جس کا بنیاد بینکاری اور اس اس پر پر ہے پر ہے سٹاک سرمایہ دارانہ نظام کا بنیاد اصلی شا, سیاسی ونگ کیا ہے وہ دین الجمہور ہے وہ عوام کی حکومت ہے جمہور کسے کہتے ہیں تو جمہور اللفظ جمہارا جو ہے عربی میں معظم و کل ان کو کہا جاتا ہے کسی چیز کا بڑا حصہ اس کو کیا کہا جاتا ہے جمہور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں صاحب قاموس کہتے ہیں وَجُمْهُورُ نَاسِ جُلُّهُمْ لوگوں میں سے جمہور کیسے کہتے ہیں جُلُّهُمْ ان میں بڑے لوگوں کو وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر لوگوں کو جمہور کہا جاتا ہے وَالْجُمْهُورُ الـ الـ اس ریت کو کہا جاتا ہے جو بہت بڑا ڈیر لگا ہوا ہو اس کو بھی جمہور کہا جاتا ہے وَيُقَالُ لَهُ <الْجمحوری> کسی چیز کو جمہوری کہا جاتا ہے جمہوریہ جمہور نہ ہو اس لیے کہ جمہور لوگ جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے پھر جمہوری چیز کہتے ہیں اس کو کہ عام لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بہرحال ہم نے ایک معنی معلوم کیا سے کہ جمہوریت کسی چیز کے اکثریت اور بڑے حصے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو لغی مانا ہے اصطلاح میں جمہوریت کہتے ہیں تو اصطلاح میں جمہوریت کا لفظ کا معنی کرنے کے لیے ہم جائیں گے ان کے کتابوں میں وہ تلاش کریں گے تو سب سے پہلے جو جمہوریت کا نظریہ پیش کیا ہے وہ افلاطون نے پیش کیا ہے افلاطون نے اور جمہوریت و افلاطون کے نام سے آج بھی جو ہے نا وہ کتاب موجود ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہے وہ کتاب فلسفی انداز میں, ہے وہ کی شکر میں, میں نے یہ کہا نتیجہ نظریہ اور پھر اس کے بعد نے بھی اس پر کتابیں لکھی اس پر ایک کتاب ہے اور اس کو انگلش میں ریپبلک کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ جو ہے نا ابو نثر الفاربی نے کیا ہے جس میں اس نے جمہوریت سے تعبیر کسی جمہوری شہر سے کسی جمہوری ملک سے تعبیر اس نے المدینہ الجماعیہ سے کیا ہے کہ ایک اجتماعی ایک جمہوری شہر کسے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہی اللتی قصد آلوہا ان یکون احرارا ویعمل کل واحد منہما شاء ہی اللتی قصد آلوہا یہ وہ شہر ہوگا وہ شہر جمہوری شہر کہلائے گا جس کے اہل جس میں جو لوگ رہتے ہیں اس کے شہری انہوں نے یہ ارادہ کیا ہو کہ وہ آزاد ہوں گے وہی اور ان میں سے جو کوئی جو چاہے وہ کرے گا کسی پر پابندی نہیں ہوگی جو کوئی جو چاہے وہ آزاد ہوگا یعنی کس سے آزادی ہوگی بندوں سے آزادی نہیں ہوگی کس سے آزادی ہوگی اللہ سے آزادی ہوگی اللہ تعالیٰ سے آزادی ل... وہ چاہتے اس لیے کہ کہتے ہیں کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ہر کوئی وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کا جی چاہے یعنی من چاہے حکومت کو جمہوریت کہا جاتا ہے جی چاہے حکومت کو جمہوریت کہا جاتا ہے اللہ چاہے اور خدا چاہے کی حکومت کو نہیں کہا جاتا تو یہ تو ایک تعریف ہے دوسرا تعریف جو دائرت المارف برطانیہ وغیرہ نے کیا ہے تو اس طرح کیا ہے کہ ما الحکم فیحا بی جس میں حکم اور قانون سازی کا حق کس کے ہاتھ میں ہو وہ عوام کے ہاتھ میں ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے جس طرح بھی جب قومی ترانہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں زمین کا نظام قوت و قوت عوام ہاں تو ہم پاکستر کا نظام کیا سمجھتے ہیں قوت عوام سمجھتے ہیں کہ قوت عوام جو ہے نا یہ پاکستر زمین کا نظام تو بہرحال عوام کی آ مطلب آ آ آ ہاتھ میں دینا مفیہ بید بعض کہتے ہیں مفیہ بید اکثر الحالی کے لوگوں کے اکثر شہریوں کے اکثریت کے ہاتھ میں جو قانون سازی کا حق ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے اور سائل منجد نے تقریبا یہ تعریف کیا ہے کہ ہی اللتی یعین زعیمہ لوقت محدود لا بالتوارت بل بالتخاب الامہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے جس میں اپنا سربراہ جو رئیستا ہے اس کو کسی خاص مدت کے لیے کسی خاص وقت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور یہ توارث کے ذریعے نہیں ہوتا یہ تو ملوکیت پر ہے. کہ ملوکیت میں بتوارث ہوتا ہے بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے حکومت میں اس میں اس طرح تو نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں کے انتخاب پر ہوتا ہے لوگوں کے انتخاب پر وہ منتخب کیا جاتا ہے تو بارہ یہ جمہوریت کی تعریفیں تھی مختلف اسی طرح انیش میں جمہوریت کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے لیکن ڈیموکریسی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں یونانی لفظ یونانی زبان سے اخذ کیا گیا ہے اور یہ دو لفظوں سے بنایا گیا ہے ایک ہے ڈیموس اور دوسرا ہے کریٹوس تو ڈیموس کا مانا ہے لوگ اور کریٹوس کا مانا ہے رول اور قانون یعنی لوگوں کا قانون لوگوں کی قانون، حاکمیت ٹھیک ہے لوگوں کی حاکمیت اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں دا رول آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل کہ لوگوں کی حکومت ہے لوگوں پر حکومت ہے اور لوگوں کے واسطے حکومت ہے ٹھیک ہے اور یا یہ کہتے ہیں دا گورنمنٹ آف پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل اس طرح وہ کہتے ہیں بارہ بہارا تھوڑے بہت وہ ہو سکتے ہیں بعض کتابوں نے دا رول آف دا پیپل لیکن یہ اصل میں ہے رول قانونیت کا اختیار جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو قانون سازی کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہاں پر جو آم نے تعریف کیا کہ یہ عوام کی حکومت ہے تو شرعی لحاظ سے بالکل حکومت دین اللہ اور دین کے درمیان اب آسمان و زمین کا فاصلہ ہے بہت دور ہے ایک دوسرے سے دیکھو اسلام کا سے اس کے کیا کتنے متفاد ہیں نمبر ایک یہ کہتے ہیں کہ اییکون احرارا کہ لوگ مطلق آزاد ہوں گے یقینا لوگ آزاد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں متى استعبتموهم وقد ولدتهم امهاتهم احرارا تم نے کب کب سے ان کو غلام بنایا ہے اس ان کالن کہ ان کے ماؤں نے تو ان کو وہ جنا تھا آزاد جنا تھا تو بہرحال وہ آزادی تو ہے انسان کو لیکن کس سے یہ आजादी ہے یہ آزادی بندوں سے نہیں ہے اللہ سے نہیں ہے یہ آزادی بندوں سے ہیں لیکن انہوں نے آزادی کا لفظ استعمال کر کے ہر کوئی اپنے عمل میں آزاد ہے یہ اللہ تعالیٰ سے آزادی ہے ذرا حقیقت اور اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں تخلیق کے ساتھ پورا اللہ تعالیٰ فرماتے وبا خرابیت پہلے دن سے ہے اور حجیت کسے کہتے ہیں غلامی کو کہا جاتا ہے نا تو انسان اللہ تعالیٰ کا غلام ہے اور یہ دیکھو اللہ کی غلامی اور بندوں کی غلامی کے درمیان کیا ہے تو یہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا اگر ایک نہ ہو تو دوسرا ضرور ہوگا ان کے درمیان اس طرح ہے نا اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہو تو انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوگا لیکن اگر کوئی اللہ تعالی کا غلام نہ ہو تو وہ انسانوں سے انسانوں کا غلام بنے گا یہ ایک سجدہ ہے ہے جسے تو سمجھتا ہے. تم کو دیتا ہے ہزار سدو سے نجات یہ جو اللہ اقبال کا شعر ہے اس طرح ہے تم کو ہزار سدو سے دیتا ہے نجات یہ اس طرح کے الفاظ ہے تھوڑے بہت آگے پیچھے ہیں. تو اسی ایک سدا جو ہم درگاہ درگائے بندی میں لگاتے ہیں یہ ہمیں ہزار سے نجات دیتا ہے تو دیکھو اسی طرح جب پاکستان کا پارلیمنٹ ہے دیکھو اس نے اللہ تعالیٰ سے تو آزادی اختیار کی ہے. لیکن یہ جمہوریت کا مثال میں دیتا ہوں جمہوریت پاکستانی ہو چاہے دوسرا بھی ہو اس نے تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے آزادی اختیار کی ہے. لیکن پھر یہ کس کے مطلب کس کی حکومت ہے عوام کی حکومت ہے تو عوام کے سامنے یہ سدھا ریز ہوگا عوام کے سامنے سدہ لگائے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی قانون پاکستان کی جمہوریت ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سدہ نہیں لگاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو 18 کون کا غلام بنا ہوا ہے اٹھارہ کروڑ کا غلام بنا ہوا ہے تو بہرحال ایک جو اسلام اور اس کے درمیان کا سادم ہے وہ اس آزادی میں ہے کہ جو آزادی یہ کہتے ہیں یہ آزادی اسلام میں نہیں ہے تمام لوگ جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے غلام ہے اور یہ ہی کہتے ہیں کہ ہی آزادی ہے اور اس آزادی کے نام پر پھر یہ عورتوں کو کبھی آزادی دیتے ہیں پھر کبھی مطلب سنیما کی آزادی کو آزادی دیتے ہیں پھر اقتصاد میں سود کی آزادی دیتے ہیں شراب کو آزادی دیتے ہیں پھر ذنا کو آزادی دیتے ہیں پر پرمٹ دیتے ہیں نا لوگوں کو ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں پاکستان کے قانون میں تو ذنا حرام ہے تو ان لوگوں کے لیے حرام ہے جن کو پرمٹ نہیں ملا جن کو پرمٹ ملا وہ شہر کے اندر ان کے اپنے جو ہے نا وہ جگہ ہیں اور باقاعدہ حکومت کو پتا ہے ان پر کیوں چپاتے ہیں ان کو قانونی حق حاصل ہے تو یہ قانون جب آزادی دیتا ہے تو پھر وہ آزاد ہوتی ہے تو اسی طرح ہے تو بہرحال آزادی کے نام پر انہوں نے سب کچھ کیا سب کچھ کیا حتیٰ کہ پھر انہوں نے اس پر بھی شرم محسوس کیا جیسا کہ علامہ رحمہ اللہ مجیسف نے آپ کے مسائل اور ان کے حل میں جمہوریت آج, آج ایک پارلیمنٹرین کا ایک قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آ... عوامی نمائندوں کو شریعت کے مطلب آ... سے نیچے سمجھنا اور یعنی پارلیمنٹ کے اراکین کی توین ہے وہ اس طرح کہتے ہیں نا اس طرح کہتے ہیں تو پھر وہ اپنے شریعت کے سامنے گلانے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوتے یہ سب کا عقیدہ ہے لیکن اس نے صرف یہ ہے کہ اس نے زبان سے آ... بیان کیا وہ تخفی صدورہم اکبر ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب آ... جمہوریت کا ایک ہم نے یہ بیان کیا کہ آزادی کے ساتھ اسلام کا تصادم ہے اور پھر آزادی کے تحت جو اصول آتے ہیں تینوں اصولوں کے اندر پھر آزادی کے تحت ہم اس پر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے کہ کس عطل سے ہمارا اختلاف ہے کس اصول پر ہمارا اختلاف ہے اور دوسرا دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے ایک احرارا دوسری جو ہے وہ ایقن ارفق حال العب اس کا نارا ہے باقاعدہ دی پیپل اور دی رول کا جو مطلب ہے اس کا معنی باقاعدہ یہ ہے کہ ان الحکم الا للشعب یعنی الحکم الا للشعب ان الحکم الا للعوام ان الحکم الا للناس ان الحکم الا لاكثر الناس یہ ان کا باقاعدہ دعویٰ ہے کہ حکم اور قانون عوام ہی کا ہوگا اس پر اپ اعتراض کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تو اسلامی قوانین کو بھی وہ دی گئی ہے کہ اسلامی قوانین بھی نافذ کیے جا سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں لیکن اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اراکین جو عوامی نمائندے اس کو پاس کرے تب اس کو وہ قانون کا درجہ دیا جائے گا جب تک انہوں نے پاس نہیں کیا ہو اس کو قانون کا درجہ نہیں دیا جاتا تو یہ ہے کہ قانونیت عوام کے ہاتھ میں ہے شہد کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے ہاتھ میں ہے اکثریت کے ہاتھ میں ہے لیکن جب قرآن کو بھی وہ اپنے عقل سے ہیں تو پھر کے بعد نا وہ فیصلہ کرتے, کرتے ہیں کہ اس کو قانونیت کا درجہ دیا جائے یا نہیں دیا جائے تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ ڈرامہ رچائے تو یہ تو جمہوریت کی اپنی آزادی ہے کیونکہ جمہوریت لبرل نظام ہے اور اس کے اگر یہ پابندی لگائیں کہ اسلامی نظام کسی بھی صورت اگر اس کو دو تہائی اکثریت پاس بھی کرے پھر بھی یہ قانون نہیں ہوگا تو پھر تو کیا ہوگی تو پھر تو یہ پابندی ہوگی یہ تو آزادی پھر نہیں ہوگی پھر کیا ہوگی پھر یہ پابندی ہوگی یہ آزادی نہیں ہوگی پھر آزادی تو اس وقت ہوگی کہ جب وہ آزادی دے دے کہ اگر دو تہائی اکثریت نے پاس کیا تو پھر یہ نظام بھی مطلب ہو اس کو بھی قانون کہا جائے گا اور یہ بھی قانون کے درجے تک پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے لیے پھر انہوں نے فوج کو پالا ہے پھر مارشا فوجی قانون جو ہے نا وہ نافذ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں بغیر ایک دے دیا ہے یہ تو امریکہ میں بھی آزادی ہے اگر دو تہائی اکثریت قرآن کو پاس کرے تو پھر وہ قانون بن سکتا ہے لیکن دو تہائی اکثریت تو پاس کرے ٹھیک ہے یہ مطلب ان کے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ناممکن ہے کہ دو تہائی اکثریت اس طرح اقتدار میں پہنچیں گے کہ وہ سب قرآن پر راضی ہوں گے یہ ان, انہوں نے اندازے لگائے ہیں نا انہوں نے ان کو ایسے تربیت تو نہیں دیا ہے بہرحال ایک ہی ہے الحکم اللہ للشعب. اور ہمارا قرآن کا نارا ہے قانونی طور حکم قانون سازی اور حکم صرف اور صرف کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم معبود کو کس کو مانتے ہیں اللہ تعالی کو مانتے ہیں چاہے وہ معبود عبادت بدنی میں ہو چاہے وہ عبادت مالی میں ہو چاہے وہ دعائی میں ہو چاہے وہ حکم اور قانون میں ہو لیکن یہ کیا کہتے ہیں لا الہ اللہ عوام کا نعرہ ہے ان کا اصل میں اصل میں یہ نعرہ اس طرح بنتا ہے کہ ان کا لائل عوام کا نعرہ ہے وہ معبود کس کو مانتے ہیں عوام کو مانتے ہیں کا نعرہ ہے اگر انہوں نے عوام نے اور لوگوں نے قانون کو بنایا تو پھر وہ اس کے سامنے جو تو ہے نا مکمل طور پر منقاد اس لیے تو وہ کہتے ہیں جمہوریت کے اصولوں میں سے عوام کے رائے مقدس سے وہ رد نہیں کیا جا سکتا وہ رد نہیں کیا جا سکتا عوام کی رائے مقدس سے تو یہ لائل بالکل مطلب ان کو معبود ماننا ہے بہرحال تیسری بات جو اس کے اختلاف ہے ہمارے ساتھ اسلام کے ساتھ وہ یہ ہے کہ دیکھو اکثریت شریعت میں بھی معتبر ہے کسی حد تک لیکن اکثریت کامل اکثریت علم اکثریت حل عقد وہ معتبر ہے محض اکثریت معتبر نہیں ہے بلکہ محض اکثریت مردود ہے محض اکثریت کیا ہے اسلام میں مردود ہے اللہ فرماتے ہیں وہ سب اللہ اگر تم نے منفل ارض اکثر الحلی کی تعبیداری تم،, تم نے کی تو کیا کرے گا تم کو یود الحان سبیر اللہ اللہ کے راستے سے تم کو گمراہ کرے گا تو یہ تو گمراہی کا سبب ہے یہ تو جہل کا سبب ہے ولیکن ناکسرہم لا يعلمون ہے ولیکن ناکسرہم لا يعلمون ہے, ناک لا ہے بے وقوفوں کا قانون ہوگا اگر اکثریت کی بنیاد پر ہو اکثریت کی بنیاد پر ہو تو یہ جاہل ہو بے وقوفوں اور بے علموں کا قانون ہوگا تو یہ ہے کہ اسلام اس کو بھی نہیں مانتا محض اکثریت کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سابق کرام رض اجمعین کو جو تلقین کی ہے اس میں تقریباً عبداللہ اللہ مسعود عظی اللہ کو فرماتے ہیں کہ تم حق پر ثابت قدم رہو کن فوڈ اگر کہ تو یک تنہا کیوں نہ ہو یک تنہا ہو لیکن پھر بھی تم حق پر رہو آج کل تو لوگ کہتے ہیں نہیں حدیث ہے نبی صرماتے لا امتی البل لا امتی الب تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ دیکھو لا یجتمع امتی پورا امت دلالت پر جمع نہیں ہو سکتا تو کیا مطلب ہے اگر ایک بھی ان سے نکل جائے وہ حق پر ہو تو بس پورا جمع نہیں ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اطلیت حق پر آئے گی لا یجتمع امت لا یجتمع امتی اور لا یجتمع امتی یہ سالبہ کلیہ ہے منصق کے اعتبار سے یہ قضیہ سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کلیہ کا نقیز کیا آئے گا موجبہ آئے گا یعنی بعض امتی یکون علی الحق بعض امتی یقون علی الحق بعض میرے امت کو کس پر ہوگا وہ حق پر ہوگا تو بس بعض آ گیا ایک ہی ایک آ گیا تو بس وہ ہو گیا اجتماعی ختم ہو گئی تو اس کے معنی اکثریت کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپ کے سمجھ میں ہونا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سواد العظم اکثریت کی تابے داری کرو سواد اعظم اکثریت کو کہا جاتا ہے بالکل ہم کہتے ہیں سواد اعظم دین پر ہو یہاں پر تو یہ ہے کہ دین میں سواج اعظم کی تابیداری کرو اگر سواج اعظم اکثریت دین پر ہو تو بالکل ہم اس کی تابیداری کرتے ہیں لیکن اگر اکثریت کسی دوسرے مسئلے پر متفق ہو جائے ہندوؤں کی اکثریت تو گائے کے متفق ہو گئی ہیں تو پھر تم ان کی تابیداری کرو گے ہاں نہیں ہے اس طرح سواد العظم حق پر ہو تو پھر سواج اعظم کہا جائے گا اگر حق کی صفت اس سے سلب کی گئی اور صرف اکثریت ہو تو پھر وہ سواج اعظم نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے؟ دیکھو اگر پھر ایک ہی آئل اس لئے تو امام بن قیم اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی سے وعد عاظم ایک بندے کے شکل میں بھی آتا ہے کہ وعد عاظم ایک بندے کے شکل میں ہوتا ہے اور وہ اس کی ضروری بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا ابراہیم علیہ السلام امت تو نہیں تھا ایک انسان تھا لیکن اس میں پورے امت کے جو مطلب صلاحیتیں تھی وہ اس میں جمع ہو, ہوئی تھی تو اس لیے اس کو امت کہا گیا تو کبھی کبھی سیواز ایک آدمی کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے تو باطل جو ہے نا وہ اس کے لیے اس نظام کے لیے باطل کرنا بھی ایک زندقہ ہے کیونکہ باطل تعویل کرنا ہی تو ایک گمراہ زندقہ ہے, ہے. جو باطل طاویلات ہم اس لیے کیوں کریں اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لطیو محدود کہ اپنے اس کو جو اس کا رئیس ہوتا ہے اس کو محدود وقت کے لیے مقرر کرتے ہیں پانچ سالوں کے لیے ہوتا ہے کسی ملک میں چار سالوں کے لیے ہوتا ہے اگر کسی ملک میں ایک سال کے لیے ہو اس پر متفق ہو گئے تو وہ اس کو ایک سال کے لیے مقرر کریں گے تو یہ جو لوقت محدود اس زعیم کے بارے میں آہ مطلب زعیم جو اگر یہ خلیفہ ہے تو خلیفہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ خلیفہ مقرر کیا جائے تو پھر وہ معذول نہیں ہوگا مگر تم اس میں کفر بواہ کو دیکھو گے تو کفر صریح کے دیکھنے کے بعد پھر وہ معذول کیا جائے گا اور یہ جو ہے نا یہ نظام یہ پانچ سال بعد چار سال بعد اس کو معذول کرتا ہے ہاں تو اس کے اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو خلیفہ نہیں ہے تو نیچے کے جو عمرا ہے تو ہم ایک کی کہتے ہیں کہ پھر ان کا خلیفہ کون ہے اگر ان سب کا خلیفہ نہیں ہے دیکھو اگر ان سب کا خلیفہ نہیں ہے تو پھر ہم پوری امت بغیر امیر کے ہیں پھر امت بغیر امیر کے اور اگر ان سب کا خلیفہ ہے تو وہ کون ہے اقوام متحدہ ہے ہاں اقوام متحدہ ہیں؟ تو اقوام متحدہ میں خلیفہ بننے کی صلاحیت کیا موجود ہے یہ تو سب اقوام متحدہ کے نیچے کام کرتے ہیں نا اور اگر یہ اور جب اس طرف دیکھا جائے جب اس کے خلاف ہم اٹھتے ہیں تو پھر یہ ہی کہتے ہیں یہ بغاوت ہے یہ خروج ہے یہ کہاں سے خروج آیا ہے ان کا خلیفہ کون ہے یا یہ اس کو خلیفہ مان لو اگر یہ خلیفہ ہے تو اسلامی کی شروع سے اللہ طرح کفرن بوا خن تک قائم رکھو اس کو قائم رکھو جب تک اس سے کفرن بوا قادر نہ ہو گیا ہو اور اگر یہ خلیفہ نہیں ہے تم کہتے ہو تو پھر ہمیں اس کا خلیفہ بتاؤ کہ خلیفہ دکھاؤ کہ خلیفہ کون ہے ان کا اگر ان کا کوئی خلیفہ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ خود باغی ہے ہم ان کے خلاف اس لیے لڑتے ہیں ہم ان کے خلاف اس لیے لڑتے ہیں کہ پھر تو یہ خود باغی ہے کہ ان کا کوئی امیر بھی نہیں ہے تو یہ موت جاہیلی پر مرتے ہیں ان کا کوئی امیر نہیں ہے تو ہم کسی امیر کو مقرر کرنے کے لیے اٹھ کڑے ہوئے ہیں اگر یہ خود امیر ہے یہ خود خلیفہ ہے تو پھر ان کو موت تک یا ان کے کفر بواق تک انتظار کرو ان کو معذ مت کروان کی معذوری کا کیا مطلب ہے تو یہ بالکل اسلامی نظام کے احکامات اس نظام پر منطبق کرنا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یار یہ اسلامی نظام ہے اور یہ اسلامی جمہوریت ہے اسلامی جمہوریت دیکھو میں آپ سے ہوں جمہوریت اگر اسلامی بھی ہو اسلامی بھی ہو اسلامی جمہوریت جمہوریت کا کیا بنے گا قسم بنے گا کہ نہیں بنے گا جمہوریت کا قسم بنے گا کہ نہیں بنے گا جمہوریت کا فرد بنے گا کہ نہیں بنے گا جمہوریت کا ایک نوع بنے گا کہ نہیں بنے گا ہاں اس طرح ہے نا جمہوریت تو اس کے لیے جنس اور مقسم کے درجے میں ہوگا کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نقوہ میں بھی اور منطق میں بھی کہ کسی چیز کا قسم کیا ہوتا ہے کسی چیز کا قسم وہ ہوتا ہے جو مقسم معلقید ہو جائے مقسم معلقید یعنی جو مقصد ہے جو ایک یہ چیز ہے مثلاً یہ چیز اس چیز کا قسم ہے دیکھو یہ چیز یہ چیز ہے یہ اس کا قسم ہے تو یہ اس کا اس کے ساتھ قید لگانے سے بنتا ہے مثلاً انسان ہے انسان کیا ہے حیوان کا قسم ہے کہ نہیں ہے تو انسان کیسے بنتا ہے بس حیوان کے ساتھ ایک قید لگاؤ حیوان ناطق حیوان ناطق لیکن حیوانی تو اس میں ہوگی کہ نہیں ہوگی حیوانیت اس میں ہوگی کہ نہیں ہوگی حیوانیت اس کے اندر ہوگی اب ہم پوچھتے ہیں کہ جب جمہوریت اسلامی جمہوریت جمہوریت کا قسم ہے تو یہ تو ایک قید لگایا گیا ہے جمہوریت کے ساتھ لیکن جمہوریت کی جو ماہیت ہے جو حقیقت ہے وہ یہاں پر ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ ہوگی اور جمہوریت کی جو ماہیت ہے وہ عوام کی حاکمیت اور عوام کی قانون سازی ہے تو وہ کفر ہے کہ اسلامی وہ کفر ہے اب جب وہاں پر تم نے اسلامی قید لگا کر کیا اس کو تم اسلامی بنا سکو گے. ماہیت کے جو صفات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی چیز سے جدا نہیں ہو سکتے ماہیت کے جو صفات ہوتے ہیں مثلاً حیوان سے کہتے ہیں وہ جسم ہے وہ نانی ہے جو بڑھوتری کرتا ہے اور وہ حساس ہوتا ہے اور متحرک بالارادہ ہوتا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بن جائے اس کے ساتھ ناطے کا قید لگایا جائے تو اس کے بعد جو اوساط ہے وہ ختم ہو جائیں گے بعض اوصاف اس کے ختم نہیں ہوتے وہی بھی بھی وہ نہیں بڑھوتری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ہاں اور آب آب حساس بھی ہے اس کے اندر حواس ہے سے ظاہرہ ہے باطنہ ہے اور متحرک بالارادہ بھی ہے اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے تو اس حیوان کے تمام موساف کے اندر داخل ہے تو اسی طرح اگر جمہوریت اسلامی جمہوریت جمہوریت کا قسم تو ہے تو جمہوریت کے ساتھ بارہ ایک کیس لگا گیا اسلامی کا لفظ اسلامی کا لفظ تم نے قید لگایا لیکن اسلامی کے لفظ سے ہی کیا اسلامی بن سکتا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے ماہیت کے احکام کیا ہے ماہیت اس کی یہ ہے کہ دا گورنمنٹ آف, آف پیپل لوگوں کی قانونی لوگوں کی حکمرانی ہے اور یہ قرآن اور سنت سے متصادم ہے تو جب یہ قرآن اور سنت سے متصادم ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ چونکہ ماہیت ہے ماہیت کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتا ہے ماہیت کے بغیر ماں بحیشی ہوا ہوا ماہیت وہ ہوتا ہے جس پر کوئی وہ چیز وہ وہ چیز بن سکتا ہے اس کے بغیر وہ چیز وہ چیز نہیں بن سکتا ٹھیک ہے ماہی تو وہ ہوتا ہے تو جب یہ ہے کہ مطلب اس کی وجہ سے جمہوریت کی ماہیت جو ہے وہ کفر ہے تو وہ تو اسلامی لفظ کے لگانے سے ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر جمہوریت ہی نہیں رہ جائے گی ماہیت کے بغیر جمہوریت نہیں رہ سکتی تو پھر جمہوریت ختم ہو جائے گی تو اسلامی کے لفظ سے اسلامی بھی ہوگا اور کفری بھی ہوگا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو دونوں سے مرکب ہو گیا اسلامی کا لفظ بھی تم نے لگایا اور اس کے ماہیت کے اندر کفر بھی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اسلامی کا تم نے فقط قید لگایا اور ماہیت اور جو کفر ہے وہ اس کی ماہیت کی اندر داخل ہے تو ماہیت معتبر ہوتا ہے لہذا شمار کیے جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز یا کوئی مقدمہ اخذ اور اشرف سے آ آ وہ ہو جائے مرکب ہو جائے تو نتیجہ اخذ ارزل کے تابع ہوتا ہے نہ کہ اشرف کے پانی ہے, نجس ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہے کہ مطلب ایک है کوپر کا دفعہ آیا پورے نظام کوئی کپری بنائے گا یہ اسلامی نہیں رہے گا ٹھیک ہے کوئی ایک آیت کا انکار کرے کوئی ایک آیت کا انکار کرے چھ ہزار چھ سو کتنے آیتے ہیں چھ سو چھیاسٹھ ہیں نا چھ ہزار چھ ہیں اس میں کسی نے اس میں سے کسی نے ایک آیت کا انکار کیا چھ کا اقرار کرتا ہے وہ اشرف کی اقرار کرنا ایمان تو اشرف ہے بہتر ہے لیکن ایک آیت سے اس نے انکار کیا تو اس ایک آیت کی وجہ سے وہ کافر اس کو کافر کہا جائے گا یا مسلمان کہا جائے گا کافر کہا جائے گا کیونکہ یہ بندہ اس میں دو چیزیں جمع ہو گئی مرکب ہو گیا اقرار سے اور انکار سے اقرار اشرف ہے بہتر ہے اور انکار اقدل ہے لیکن نتیجہ خط ارضل کے تابع ہوگا وہ کافی شمار کیا جائے گا نہ کہ مسلمان بات تو یہ ہے کہ مطلب اسلامی جمہوریت اسلامی کے لفظ لگانے سے یہ نظام جمہوری نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت اسلامی نہیں بلکہ یہ ایک جاہلی نظام ہے ایک کفری نظام ہے اور جاہلی اسی طرح جاہری نظام ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت تھی اسی طرح جاہلی نظام یہ بھی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جاہلیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ختم ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں دوسری دفعہ بھی آ سکتی ہے دوسری دفعہ بھی جاہیریت آ سکتی ہے دوسرا جاہیریت بھی ہو سکتا ہے جس طرح حضرت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا, وَلَا تَبَرُّ جَجَ <الْعُولَة> کہ یہاں پر تو جاہریت کے ساتھ اولا کا لفظ ہے تو کیا دوسرا جاہیلیت بھی ہے تو, بھی ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا مارا اللہ <الْعُولَة> وخرا <اُخْرَى> کہ کسی چیز کا پہلا میں نے نہیں دیکھا ہے مگر اس کا دوسرا خمخا ہوتا ہے یعنی دوسرا جاہیلیت بھی آ سکتا ہے تو یہ دوسرا جاہلیت ہے اور اس میں جاہلیت کے تمام صفات جو ہے وہ موجود ہیں جاہلیت کا ایک سب سے بڑا جو وہ ہے وہ عقل کے ذریعے نقل کو رکھ کرنا عقل نقل کو عقل سے رکھ کرنا یہ ایک اس کی خاصیت ہے جاہلیت کی خاصیت ہے کیونکہ ابویت جو ہے وہ کون ہے وہ ابلیس ہے اللہ تعالی نے حکم عقل سے رد کیا اس نے کہا اس نے ابا اکبر اس نے انکار کیا اور کہا غلطی تم نے اس کو آگ سے پیدا کیا مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ تو اشرف ہوتا ہے تو لہذا میں اشرف ہوں اور مٹی جو ہے نا وہ تو, آخص ہے تو اشرف آخط کو سدھا نہیں کرتا ہے اس نے عقل منطق سے استعمال کیا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر باہر نکالا کہ جب وہ منطقی کے بچے جنت چھوڑو ٹھیک ہے تو بہرحال ایسے منطقیوں کے لیے جو قرآن کے خلاف اپنا منطق استعمال کرتے ہیں ان کے, ان کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تو یہ ہے اگرچہ اس کی بات غلط تھی کیونکہ نار میں فقط نورانیت ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی اشرفیت نہیں ہے اس کے علاوہ مٹی میں کتنی اشرفیت ہے اس میں دانا ڈالو تو گل گلدار ہو جاتا ہے ہاں اور اسی طرح مطلب اس کے اندر لوگ جو ہے نا اپنے چیز دفن کرتے ہیں خزانے اس کے اندر ہوتے ہیں مادنیات ہوتے ہیں اور آپ تو سب کچھ کو جلاتا ہے وہ تو ہر چیز کو ختم کرتا ہے تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حسیت نہیں ہے تو بہرحال اس نے اپنے عقل سے نقل کو رد کیا عقل سے نقل کو اور یہ جمہوریت بھی اس طرح کرتا ہے اس نے بھی جب نقل لایا جاتا ہے تو عوام کے عقل اور خواہش کے مطابق اس کو پھر اس کو تولتے ہیں اور اس عوام کے عقل پر عوام نمائندے کے عقل پر تولتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ رد کرتے ہیں جس ہی طرح ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں تین مرتبہ شریعت بل نقل ہے کہ عقل ہے نقل ہے نا یہ قرآن ہے سنت ہے تین دفعہ یہ پیش کیا گیا اور تین دفعہ ارکان پارلیمنٹ نے اس کو کیا کیا فیل کیا اور رد کیا عقل کے ذریعے نقل کو انہوں نے رد کیا کہ نہیں کیا ہاں تو یہ ہے کہ یہ ابلیس کے بچے انہوں نے اس طرح تو اس کے اپنے بابا کی طرح انہوں نے بھی کام کیا اسی طرح جاہلیت کے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ حقائق کو دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں بالعاکرس انداز میں پیش کرتے ہیں یعنی حقیقت ایک ہوتی ہیں اور وہ بالکل اس کے متعداد پیش کرتے ہیں دیکھو اس نے کیا کیا آدم علیہ السلام کو آیا اور کہا حَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْبِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا اس آرامی نے کہا میں تم دونوں کو کیا جکا بتاتا ہوں ایک درخت ہے جنت کے اندر جو شجرت الخلد ہے ہمیشہ کی کا درخت ہے تم ہمیشہ کے جنت میں رہو گے اگر تم نے کہا الان کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں تھی اور وہ کیا وہ درخت کیا تھی اس کو کا کر بس جنت سے نکالے گئے ها اور و ملک اور وہ حکومت کی کیا ہے درخت اگر تم نے اس کو کہا تو تم ملک بن جاؤ گے بادشاہ بن جاؤ گے جنت میں تم کیا بن جاؤ گے؟ بادشاہ بن جاؤ گے. ملک ملک اور من یا تم بادشاہ بنو گے یا فرشتے بنو گے یا تم ہمیشہ اس جنت میں ہوں گے حالانکہ حقائق بلاکت تھے کہ نہیں تھے جمہوری لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں دیکھو آزادی کو غلامی کہتے ہی ہاں دین کی غلامی کرنا ادھر حقیقت آزادی ہے ہاں تو وہ کہتے ہیں یہ غلامی ہے اور وہ کہتے ہیں عوام کو آزادی دینا چاہیے تو پھر ہر ہر معاشرے میں جتنے عوام ہے ایک انسان جو ہے نا وہ باقی یعنی تمام لوگوں کا غلام ہوتا ہے اٹھارہ کروڑ عوام قانون بنائے تو تمام کے خواہشات اس میں داخل ہیں تو ایک کا تو ایک کسی مسئلے میں اپنا خواہش ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ باقی میں وہ کیا کرتا ہے وہ مطلب اٹھارہ کروڑ کرو اور پھر مطلب سترہ کروڑ ننانوے لاکھ اور کیا ہے ننانوے ہزار کے، ننانوے ہزار اور ننانوے سو کے کیا کرتا ہے بن کیا کیا گیا مجھ سے ٹھیک ہے تو بہرحال وہ اس کے تابیداری کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ سب ہوتا ہے تو یہ ہے آزادی کے غلامی ہے یہ غلامی ہے اسی طرح وہ جو ظلمت خیالی ہے اس کو روشن خیالی کہتے ہیں ہاں دیکھو انسانی حقوق نہیں ہے یہ بہیمانی حقوق ہے جو آپ نے لوگوں کو دیئے ہے جو درندوں کی طرح جو ہے نا اب ہم جن پرستی کے میدان میں کرے ہیں اور جس طرح مطلب جنا ہے اور میڈیا پر کیا, کیا کیا ہے سوشل میڈیا پر کیا ہے تو یہ سب کچھ یہ اس کو کیا کہتے ہیں انسانی حقوق کہتے ہیں حالانکہ یہ تو انسانی حقوق نہیں ہے یہ تو حیوانی حقوق ہے یہ تو جانوروں کے حقوق ہے جانوروں کے حقوق کو کیا کہتے ہیں انسانی حقوق کہتے ہیں تو یہ بھی حقائق کو الٹا پیش تو جہریت کے علامتی بھی ہوتی ہے اور جاہلیت میں سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے کہ اس میں جو قانون بنایا جاتا ہے وہ علم پر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کس چیز پر بنا ہوتا ہے جہل پر بنا ہوتا ہے علم پر بنا نہیں ہوتا ہے اس لیے انہوں نے تو اور یہ نظام بھی اس لیے جاہریت ہے کہ انہوں نے قانون سازی کا اختیار انسان کو دیا ہے کس کو دیا ہے اور انسان کل کے بارے میں اس کو کیا پتہ ہوتا ہے اور قانون سازی تو ماضی کے لیے نہیں ہوتی وہ تو مستقبل کے لیے ہوتی ہے. تو کل کے بارے میں اپنے کی بارے میں پتا نہیں تو, تو کسی دوسرے کے بارے میں وہ کیسے فیصلہ کرے گا ہاں وہ تو اندازے لگائے گا اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انخر فقط اندازے لگاتے ہیں یہ لوگ تو وہ اندازے کے ساتھ قانون بنائے گا اور کوئی اٹل قانون اس کا نہیں ہوگا اس لیے تو وہ روزانہ ترمیمات کرتے ہیں کسی شک میں ترمیم ہو گیا کسی شک میں ترمیم ہو گیا کبھی قانون پاس کرتے پھر کبھی اس کو وہ کرتے ہیں دوبارہ پارلیمنٹ سے تو یہ ہے کہ مطلب ہو اس میں انسان کو قانون سازی کا حق دیا گیا اور انسان کے پاس بنیادی طور پر انسان عالم نہیں ہے انسان عالم تو بنتا ہے لیکن بنیادی طور پر انسان عالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان کان ظلم تو یہ بنیادی طور پر جاہل ہے بنیادی طور پر یہ عالم نہیں ہے تو جس نظام کی بنیاد جہل پر ہو وہ جاہلی نظام نہیں کہا جائے گا وہ جاہلیت نہیں ہوگا وہ جاہلیت ہی ہوگا تو یہ اس لیے جاہلیت ہے کہ اس کا بنیاد جو ہے نا وہ جہل پر ہے اور پھر گمراہی در گمراہی یہ ہے کہ پھر جہل در جہل یہ ہے کہ اس نے عام ہر عوام کو حق دیا ہے کس کو حق دیا ہے عوام تو پھر ادنا درجے کے جاہل ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی جاہل ہوتے ہیں تو پھر ان کو قانون سازی کا حق دیا وہ جو ہے نا کو نہیں سمجھتے کوئی بھی ان کو اپنے اپنے آپ سے کوئی بڑا چیز وہ بنا کر وہ پیش کرتا ہے تو بس اس کو ووٹ دیتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے پھر وہ کہا ان کے ان کے لیے درج بن جاتا ہے پھر وہ دوسرا آتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں پھر وہ درج بن جاتا ہے کہتے ہیں یار یہ کیا ہے ہاں تو وہ اس لیے کہ مطلب ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ عوام ہوتے اور ہم کہتے ہیں عوام عام ہوتے ہیں طرح کہتے ہیں علماء طرح تو یہ ہی کہتے ہیں کالنوام یہ تو جانوروں کی طرح ہے تو جب جانوروں کی طرح ہے ان کو قانون سازی دیکھو نسارا نے قانون سازی کا حق اپنے علماء اور اپنے جو ان کے پیر تھے اور جو ان کے روحبان تھے ان کو دیا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتحد اخبار احمد اربابا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے رہبان کو جو ہے نا وہ کیا بنایا ہے ان کو ارباب اور خدا بنائے ہیں اور جس نظام نے عام لوگوں کو قانون سازی کا حق دیا ہو تو کیا وہ جہالت نہیں ہوگا وہ جاہلیت نہیں ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ جہریت اس لیے کہ پھر عوام میں کے بھی انہوں نے اکثریت کو یہ حق دی ہے اور اکثریت کے بارے میں تو قرآن کا اٹل فیصلہ ہے ولاکم سرنا صلام تو یہاں پر او او و اکثر جہلون باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں ولاکماک یعقلون بے وقوف بے عقل ہوتے ہیں تو بے عقل کا سردار کون ہوگا وہ بے عقل ہوگا یا وہ بہت زیادہ وہ ہوگا ہوشیار ہوگا وہ تو سب سے زیادہ بے عقل ہوگا نا تو یہ ہے کہ اس لیے جاہلی نظام میں جاہلی نظام کے چار ارکان ہیں کتنے چار ارکان ہیں اگر وہ چار ارکان موجود ہو جائے کسی بھی دور میں تو بس اسی دور کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی طرح جاہلیت ہوگا اس کی طرح اسی دور کی طرح جاہلیت ہوگا وہ چار ارکان کیا ہے نمبر ایک ان میں سے ہے حکم الجاہلیت حکم الجاہلیت یعنی جاہلیت کی قانون جاہلیت کا حکم اور جاہلیت کا فیصلہ ٹھیک ہے قانونی سطح پر جاہلیت ہو یہ کیا ہوتا ہے آہ افا حکم الجاہلیت یابغون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جاہلیت کے حکم کو طلب کرتے ہیں امام حسن بزیر حیم اللہ فرماتے ہیں من حکم بغیر ما اندل اللہ فحکمہ الجاہلیت جس نے اللہ کے قانون کے بغیر فیصلہ کیا اللہ کے نازل کردہ قانون کے بغیر فیصلہ کیا تو اس کا حکم کیا ہے بس وہ جاہلی قانون ہے. اس کا حکم جاہلی حکم ہے تو ایک, ایک جاہلی حکم دوسرا کیا ہے زمر الجاہیلیت ظن الجاہلیت کیا ہے ظن الجاہلیت وہ زم ہے کہ لوگ اہل حق پر اسباب کی قلت کی وجہ سے وقتی کمزوری کی وجہ سے وقت شکت کی وجہ سے یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا ہے اور یہ ویسے باطل پر ہے ان کی اقلیت باطل کا سبب سمجھ سمجھ لے تو یہ ہے کہ مطلب یہ کیا ہے یہ جو ہے نا یہ جہلیت ظن الجاہلیت کا اداتا ہے اور یہ عہد میں منافقین نے کیا تھا یا ظنون بالله ظن الجاہلیت انہوں نے ظن الجاہلیت کیا کہ ہم نے دیکھو شکست کھائی ہے تو جب شکست مسلمانوں نے کھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو مدد نہیں کرتا ہے ہا وقتی کمزوری کی وجہ سے تیسرے نمبر پر ہے تبرر الجاہلیت ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى تبرج الجاہلیت کیا ہے کہ عورتیں سنگار کر کے اپنے گھروں سے نکل جائے بازاروں میں گھومے پھر حدیث میں ہے مائلاتن مومیلات کہ وہ بھی آ آ آ یعنی مطلب آ آ آ آ کس کی طرف مائل ہو لوگوں کی طرف مائل ہو اور لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتے ہو تو یہ کیا ہے تو یہ ہے کہ مطلب یہ تبرج الجاہیلیت ہے یہ کیا ہے تبر رج الجاہلیت اور چوتھے نمبر پر ہے حمیت الجاہلیت جوفی قلوب الحمیت حمیت الجاہلی حمیت الجاہلی قومی غیرت جاہلی غیرت قومی غیرت کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی قوم پر اسلام کا کے مقابلے میں قوم کے اوپر اٹھ جائے کوئی یہ کہے کہ بس یہ تو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اس لیے میں تو ہر کسی کے خلاف لڑوں گا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کاکر ہو مجھے جو آرڈر ملے آرڈر از آرڈر مجھے جو آرڈر ملے تو میں اس کے خلاف لڑوں گا تو چاہے وہ مسجد ہو اس پر بھی میں چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ حمیت الجاہریت حمیت الجاہیت اب دیکھو جمہوریت میں یہ چاروں موجود ہے نہیں موجود نہیں نمبر ایک نمبر ایک حکم حکم الجاہلیت جمہوریت میں موجود ہے وہ تو انہوں نے قانون سازی کا حق انسان کو دیا ٹھیک ہے نمبر دو جو ضمنت جمہوریت کی بنیاد اکثریت پر ہے تو وہ اکثریت کو حق کا معیار سمجھتے ہیں اور جب اقلیت آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ باتیں لے مٹی پر دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے ہاں اس طرح کہتے ہیں نا تو مٹھی پر دہشت گردوں کے بارے میں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کم ہے قلیل ہے اور یہ قلت کے ساتھ پوری دنیا پر اپنا آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ, وہ نافذ کرنا چاہتے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو بارہ جی ان کا اپنا وہ نظریہ ہے تو ضمن الجاہلیت یہ ہے نمبر تین جو تبرجاہریت ہے تو عورتوں کو آزادی دینا ہاں یہ کس نے دیا ہے یہ جو جنسیات کی آزادی ہے یہ تو جمہوریت نے دی ہے نا تو یہ تبرج الجاہلیت بھی جمہوریت کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس پر یہ فخر بھی کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو انسانی حقوق دیے ہیں اور کہ ہم نے ہیومن رائٹس دیے ہیں تو یہ تو اس پر فخر کرتے ہیں نا تو یہ ہے کہ تبرج الجاہلیت کا بھی بہت بڑا نقیب اور سردار کیا ہے کون ہے جمہوریت ہے اور نمبر چار وہ ہے حمیت الجاہلیت حمیت الجاید بھی جمہوریت کا ایک بہت بڑا قوم پرستی اور وطن پرستی ہاں پاکستان میں جتنے بھی عوام ہیں ان کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے اور تمام کو پھر پاکستان کے شہری ہونے کی وجہ سے حکومت میں حصہ دیا جاتا ہے حالانکہ اسلامی حکومت میں کافر کو حصہ ملتا ہے کافر کو تو حصہ نہیں ملتا ہے حکومت میں تو یہ ان کو پاکستانی ہونے کی وجہ سے ان کو وہ دیتے ہیں اور سب سے پہلے پاکستان کنارے لگاتے کہ نہیں لگاتے ہم آج جو, جو افغان بارڈر پر جنگ لڑی جاتی ہے افغان حکومت کے خلاف اس پر لوگ فخر کرتے ہیں کہ نہیں فخر کرتے اگر حکومت ان کی طرف سے ہو یا ان کی طرف سے ہو جو بھی جیت جائے تو ان کے قوم فخر کرتا ہے کہ ہمارے ملک والوں نے مطلب جنگ جیتی ہے تو یہ کیوں اگر کیوں? دونوں اپنے آپ کو ہم تو ایک ہو بھی الحمدللہ مسلمان نہیں کہتے لیکن یہ دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے چاہے وہ افغان حکومت ہو چاہے وہ پاکستانی حکومت ہو تو جب دونوں اور ایک دوسرے کو مسلمان بھی مانتے ہیں تو کسی مسلمان پر جیت حاصل کرنا ہی کیا ہے یہ کیا کوئی فخر کی بات ہے کوئی فتا کی بات ہے لیکن یہ کہتے کہ نہیں یہ تو ہمارے ملک کی بات ہے تو وطنیت اور قومی غیرت جو ہے نا ان کے اندر داخل ہو چکے ہے قبائل میں جو ہی کے خلاف لڑتے ہیں کس نارے پر لڑتے ہیں کہ یار یہ غیر ملکی ہے اگر یہ غیر ملکی ہے اور یہ مسلمان بھی ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو ان کے خلاف کیوں آپ لڑتے ہوں یہ لیکن یہ ہے کہ قومیت اور وطنیت یہ جمہوریت کا ایک باقاعدہ جز ہے تو اب جمہوریت کے اندر یہ چاروں اصول جاہلیت اولہ کی طرح چاروں اصول آج کل کے نظام میں موجود ہیں تو کیا یہ نظام جاہلی نظام نہیں ہوگا یہ جاہلی نظام ہوگا اور جب یہ نظام جاہلی نظام ہوگا تو یہ سمجھ لو یہ بات جان لو کہ, جم... کہ جہل کا سردار کو ابو العلم اور ابو الفضل نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے جلد. ابو جہل کہا جاتا ہے جاہلیت کے سردار کو تو اس جاہلی نظام کا سردار بھی اسی ابو جہل کی طرح ابو جہل ہوگا چاہے اس کا نام ابن حشام ہے تو اس کا نام زرداری ہو فرق صرف یہ ہے اور ابو جہل وہ بھی تھا اور ابو جہل بھی یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اور وہاں پر بھی حقائق انہوں نے تبدیل کیے تھے وہ ابو جہل کو ابو الحکم صاحب حکمت اور صاحب فیصلہ وہ اس کو کہتے تھے لیکن اسلام اس کو کیا کہتے ہیں ابو جہل کہتے ہیں اور آج بھی یہ حقائق کو الٹا پیش کرتے ہیں یہ ان کو اپنے بڑے صدر کو کیا کہتے ہیں یہ تو بہت اس کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت تعلیم یافتہ اور بہت ہی ہیں لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ابو جہل اس کو سمجھتے ٹھیک ہے چاہے وہ اوباما ہو چاہے وہ زرداری ہو لیکن جب کا سردار ہو جاہلی نظام کا بڑا ہو تو وہ ابو جان ہی کہلائے گا, نہ کہ ابو الفضل کہ, جاہ... کہ جمہوریت جو ہے اس کی تعریف کیا ہے اور در حقیقت ہم نے دعوے سے یہ ثابت کیا کہ جمہوریت ایک جاہلی نظام ہے اب اس کے بعد ہم جمہوریت کے تینوں اصولوں کو پڑھیں گے جمہوریت کے اب تین اصول ہے نمبر ایک ہے حاکمیت نمبر دو ہے آزادی اور نمبر تین ہے متعوات ان تینوں کے اصولوں کو پڑھیں گے اور پھر اس کے شری احکامات جو ہے نا وہ بیان کریں گے اس کے بعد پھر جمہوریت کا وہ جو ہے نا آخر میں ختم ہوگا اور پھر اس کے اوپر اگر کچھ اطراضات ہے وہ بھی بیان کریں گے